الحمد رب العالمین سن چودہ سو ہجری کے رمضان المبارک کا پاکستان میں اٹھارہواں روزہ گزر چکا اور انیسویں شب میں الحمد رب العالمین ہم داخل ہو چکے اور مدنی چینل کے سب سے مقبول ترین سلسلے بہترین سلسلے عظیم ترین سلسلے اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ میری ناقص ترین معلومات کے مطابق دنیا چینلز پر الیکٹرانک میڈیا پر اردو زبان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے دینی سلسلوں میں پہلے نمبر پر آنے والے سلسلے مدنی مذاکرے میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا انشاءاللہ شاء اللہ وجل وقت مناسب پر قبلہ نے شولہ دامت برا خاتون عالیہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور انشاءاللہ شاء وجل۔ وقتِ مناسب پر قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الییا صاحب اختار قادری دعوت العالیہ کی جلوہ گری بھی ہوگی امیر علیہ سنت کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ تو خاص بات اور بھی ہے آپ کو معلوم ہے انیسویں شب یہ شب بھی بڑی راتوں میں سے ایک بڑی رات ہے آپ سوچیں گے بھائی وہ کیسے میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ انیسویں رمضان المبارک یہ ہمارے پیارے میٹھے سوہنے مکی مدنی محبوب صلی اللہ علیہ و وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنید رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجائے مطالعہ ہم سیدنا عثمان غنید رضی اللہ تعالی عنہ کو ذن کہا کرتے ہیں نا آپ کو یہ لقب ہے دو نوروں والا تو ان میں سے جو پہلا نور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی میٹھی پیاری سونی شہزادی جو آپ کے مبارک نکاح میں تشریف لائیں آج سیدہ رقیہ بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم عرس ہے ابھی شب عرس ہے کل کا دن یوم عرص ہے یوم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدنی چینل منا رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ از آپ دیکھیں گے اس موقع پر تھوڑی ہی دیر میں مدنی چینل پر انشاءاللہ اللہ شیخ طریقت امیر حل سنت دامت برقاتم العلیہ سیدہ رقیہ بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پاک میں مدنی جلوس کا اہتمام بھی فرما رہے ہیں مدنی جلوس کے مناظر بھی ہوں گے شیخ طریقت کے مدنی پھول بھی ہوں گے نگران شعلہ کے مدنی پھول بھی ہوں گے اور اس سے پہلے کچھ جو معروضات ہم عرض کرتے ہیں آج ہم سیدہ رقیہ بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق ہی آپ کو کچھ اہم گوشے عرض کریں گے تاکہ بالخصوص تمام ہی اور بالخصوص بالخصوص اسلامی بہنیں سیدہ رقیہ بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے سیرت طیبہ کے گوشوں سے اور سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں سے آگاہی حاصل کریں جن کی برکت سے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور آپ کی دل میں عقیدت مزید بڑھے اور پھر سیدہ رضی اللہ تعالی علما کے حیات طیبہ کے وہ بے شمار گوشے کہ آپ بحثیت بیٹی آپ بحثیت بیوی اور آپ بحثیت ماں کیسی خاتون تھی اور پھر اسلام کی اس مثالی خاتون مصطفیٰ کریم رعف الرحیم علیہ ہی تحیت و صنا و تسلیم کی میٹھی پیاری سونی شہزادی آق صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی تھیں سیدہ, سیدہ زینب بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے تین سال چھوٹی تھیں سیدہ رقیہ سے سیدہ زینب تین سال بڑی تھیں تو یہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آج شب عرس ہے اور کل یوم عرص انشاءاللہ عزوجل وجل ان کی سیدت کے کچھ پہلو آپ کی خدمت پہ عرض کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں نسل میں کچھ عرض کروں کچھ نظم میں عرض کرتا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ عزوجل اللہ اس کا بھی خوب آپ کو لطف اور آپ کو قرار آئے گا چنانچہ ایک شاعر نے لکھا رقیہ جان احمد جان عثمان غنی ٹھہری رقیہ جان احمد جان عثمان غنی ٹھہری جہاں کی ظلمتوں میں دین حق کی روشنی ٹھہری وہ جن سے بزم ہستی کو کرار نور ملتا ہے وہ جن سے بزم ہستی کو کرار نور ملتا ہے گلستان حیاء و حلم کی وہ تازگی ٹھہری وجود پاک ان کا ہے مثال شم نورانی وجود پاک ان کاجود پاک ان کا ہے مثال شم نورانی وجود پاک ان کا ہے مثال شم نورانی خدیجہ کا قرار اور شوق احمد نبی ٹہری وہ مکہ ہو یا حبشا ہو یا پھر شہر مدینہ ہو وہ مکہ ہو یا حبشا ہو یا پھر شہر مدینہ ہو وہ خاوند کے لیے پیغام امن و آشتی تہری۔ وہ بیٹی تھیں کہ جن پر سرور بتہا بھی نازا تھے وہ بیٹی تھیں کہ جن پر سرور بتہا بھی نازا تھے وہ بیوی تھیں جو شوہر کے لیے حسن جلی ٹھہری وہ بیٹی تھی مثالی تھیں وہ بیوی تھی مثالی تھی وہ بیٹی تھی مثالی تھی وہ بیوی تھی مثالی تھی وقار زندگی ٹہری قرار بے کلی ٹہری اور محبت ہے رقیہ سے محبت ہے رقیہ سے محبت شاہ بطحا کی محبت ہے رقیہ سے محبت شاہ بتحا کی رضا جانے عقیدت میں یہی آلِ نبی تہری رضا جانے عقیدت میں یہی آلِ نبی تہری اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ رضا اگرچہ اس میں تخلص ہے مگر یہ شعر سے یہی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے نہیں ہیں یہ بھی ایک عالم اہل سنت ہی کے اشعار ہیں جو میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کیے اور میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم البرتبت مجدد دی دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت رحمان آپ تو کیا فرماتے ہیں بلکہ کیا ارض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو سیدنا دن عثمان ضنورین رضی اللہ تعالی انہو کی زوجیت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سوہنی شہزادی سیدہ رقیہ بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور ہیں اور سیدنا عثمان عثمان غنی رضی اللہ انہوں کے گھر تشریف لائی ہیں تو اس نور پاک کی شان کیا ہے چنانچہ جب بھی بات اہل بہتے باقی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو انسان کو انتہائی توجہ کے ساتھ انتہائی ذوق کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ بناتے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا چاہیے امہات المومنین کا ذکر ہو یا صحابیات تعالی طلیہ مجمعین کا ہر وقت اپنی زبانوں کو انتہائی محفوظ انداز سے انتہائی محتاط انداز سے استعمال کرنے کی حاجت ہے کہ یہ وہ پاک بیبیاں ہیں کہ جنہوں نے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ بارک وسلم کی سایہ عاطفت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی آنگن میں کریم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں آغوش نبوت میں تربیت پائی ہے جی ہاں قربان جائیے ان پاک بیبیوں کے جنہوں نے کریم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں جنم لیا اور سیدہ خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی علہ ان کی امی جان بنی چلتے ہیں سیدہ کی شان کی طرف کہ امہۃ المنین اور بنا کے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان کا جب بھی ہم ذکر کریں گے انتہائی ادب و تعظیم کے ساتھ کریں گے کہ یہی انداز عاشقان رسول ہے یہی انداز اہل بیت انداز اہل سنک ہے اللہ تبارک و تعالی جل مجدو کی رحمت سے یہ تو آپ سبھی کے علم میں ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادیاں کتنی شہزادیاں چار شہزادیاں پہلی شہزادی کا نام کیا تھا حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی انہا دوسری شہزادی کا نام حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تیسری شہزادی کا نام حضرت سیدتنا ام کلسوم رضی اللہ تعالی انہا اور چوتھی شہزادی کا نام الحمد رب العالمین العالمی سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک وطالع سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نیچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہزاد عطا فرمائے مگر وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے اور چونکہ آج ذکر خیر ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی محترم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے سات سال پہلے آپ سرکار علیہ السلام کے مبارک گھل میں حاضر ہوئی تشریف لائن آپ پیدا ہوئی تھی آپ کی پیدائش کے وقت حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر شریف جو تھی وہ تینتیس برس تھی چونکہ چالیس سال کی عمر میں آپ نے اظہار نبوت فرمایا اعلان نبوت فرمایا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب مٹی اور پانی کے درمیان تھے مگر ربی کریم ازل کی حکمتیں میرے محبوب محبوباقا صلی اللہ علیہ بارک وسلم دنیا میں آخری نبی بن کر تشریف لائے اور چالیس سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ آپ کے پاس اذن نہ تھا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان فرماتے اور جب آپ کی عمر شریف چالیس برس کی ہوئی تو آپ کو اعلان نبوت کا حکم مل گیا تو ابھی اعلان نبوت میں سات برس باقی تھے یعنی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تینتیس برس مکمل ہوئے تھے کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے آنگن میں حاضر ہوئی آگے چلتے ہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے تین برس بڑی تھی اور سیدہ خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی علہ نے اپنی اس صاحبزادی کو بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا انڈرسٹڈ ہے ماں اور پھر سیدہ خدیجہ جیسی ماں بابا پھر کریم مصطفیٰ علیہ تحیت و صدا و تسلیم جیسے بابا جان کائنات میں ایسا جوڑا کس کا ہوگا کائنات میں ایسے ماں باپ کس ہوں گے تو پھر ان اس آنگن میں پلنے والی جو نورانی اولاد ہوگی اللہ اللہ اس کی کیا شان ہوگی کیا مرتبہ ہوگا کیا عظمت ہوگی کیا درجہ ہوگا چلتے ہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ اور پہلوؤں کی طرف امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین میرے ساتھ ساتھ گویا تصور کی بالکنی میں سیدار کی عظمت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کے مبارک پہلوؤں سے حصہ لے رہے ہوں گے اور بالخصوص اسلامی بہنیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی انہا کی معلومات میں اپنا اپنی دلچسپی کا بھرپور مظاہرہ کر رہی ہوں گی کہ معلوم چلے کہ مستفی کی بیٹیوں کی کیا شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ اجمعین. شراش علماء نے دکھا ہے کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے اتبا بن ابو لہب سے ہوا تھا اور ابو لہب چونکہ سرکار نے ابھی اعلان نہیں فرمایا تھا تو یہ نکاح ہو گیا تھا اعلان نبوت کے بعد جب یہ ابو لہب نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ گستاخیاں کرتا تو اس کی گستاخیوں کا جواب جو ہے نا وہ کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین جل مجدحوں نے قرآن کریم میں دیا تب تبت, ید تبت ابی لہبیوں و تب والی جو پوری آیت کریمائے نا سورہ تبت یدا یہ نازل ہوئی اور یہ ابو لہب کے لیے نازل ہوئی ابو لہب کے خلاف نازل ہوئی ابو لہب کی گستاخیوں کا جواب نازل ہوئی ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ مبارک و وسلم کی مبارک ذات میں جو خدانہ خستہ طہ کی تھی اس کے جواب میں مولا کریم ضلع مجدور نے نازل فرمائی جب ایسا ہوا تو ابو لہب غصے اور تیش میں آ گیا ویز و غصب میں ہوش اپنے ہوش کھو بیٹھا اور بیٹے کو حکم دیا کہ ابھی جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ کو طلاق دیا اتبا بھی غصے میں اٹھا اور واہی تباہی بکتے ہوئے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے کر چلتا بنا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو ابو لہب اور اس کے بیٹے کے اس اقدام سے بے پناہ رنج کا احساس ہوا تھا مگر اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ و بارک وسلم خوب جانتے ہیں کہ مشیت کیا ہے بہرحال یہاں تو یہ رشتہ ٹوٹا آخر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی انہا پر بھی اس واقعے کا بڑا صدمہ ہوا. بیٹی والے اس کیفیت کو خوب جانتے ہیں کہ کہیں بیٹی کا رشتہ ہو تو کیفیت کیا ہو بہرحال آگے چلیے اللہ تبارک و تعالی جل مجدور سے بڑھ کر تارساس کوئی بھی نہیں وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کیا صورت اختیار ہونی چاہیے ہوا یوں. کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم مشہور ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ انہی دنوں ایمان لے کر آئے تھے اور میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے تھے ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ صلاح وسلام سرکاری مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کو جو رنج پہنچا ہے رقیہ کی وجہ سے آپ یوں کیجئے کہ رقیہ کا نکاح عثمان سے کر دیجئے رقیہ کا نکاح عثمان سے کر دیجئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ بارک وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جبریل امین جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے ایک تو مدنی پھول یہ ہے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا کہ عثمان غنی ماشا اللہ و بہت زیادہ حیادار اور خوبصورت نوجوان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بڑے اوصاف رکھے ہیں سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک اوصاف میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ خوشحال گرانے کے فرد تھے صاحب خیر و برکت تھے آپ کا ہاتھ کھلا تھا خیرات کثرت سے کرنے کے عادی تھے تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت اور پاکیزہ سیرت دیکھ کر آپ کو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی انہا کے شوہر کی حیثیت سے منتخب کر لیا ماشاء علیکم علیکم علیکم علیکم علیکم اللہ مرحبا مرحبا مرحبا تو اس طرح سے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھی پیاری سہنی شہزادی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دلی خواہش بھی یہی تھی کہ جس ہستی عظیم کو اپنا مل جاؤ معوا مان کر ان کے دامن رحمت میں, میں نے پناہ لی ہے ان کی دامادی کا رشتہ عظیم ترین شرف سے کم نہ تھا فریقین کی رضا مندی سے مکہ مکرمہ میں ہی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا اور پھر اس نکاح کے بعد اصحاب کریم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وجمعن کہتے ہیں واللہ کہتے ہیں واللہ عثمان اور رقیہ جیسا خوبصورت جوڑا پہلے کہیں نہ دیکھا اللہ اللہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اور کری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے پیارے سونے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابل رشک جوڑے پر صحابہ اکرام علی مردوان ان کی مثالیں دیا کرتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا پیارا جوڑا بنایا ہے بلکہ اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ قربان جائے ضرور ضرور ضرور ماشاءاللہ مرحبا نیکی اور پوچھ پوچھ کی سرکار سے اللہ اللہ لالا اللہ تو شالہ نور کا اللہ اللہ لالا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا ہو بارک تم کو سنور جوڑا نور کا کی سرکار سے پایا تو نور کا ہو oh, مبارک تم کو نور ہے جوڑا نور کا تیری نسل پاک پا بچہ بچہ نور کا <سؤال> اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سخام اللہ سام اللہ تو اس طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے میٹھے پیارے سوہنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی پیاری سہنی شہزادی سیدار کا نکاح ہوا اور آپ الحمد العالمین انتہائی حسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے مگر مکہ مکرمہ کی فضا آپ سمجھتے ہیں کہ کس کیفیت کی حامل تھی اور جہاں نبوت کے وہ اعلان نبوت کی وہ ابتدائی برس تھے اور مسلمانوں پر جو مکے کے لوگوں کا جو سلسلہ تھا ظلم کا اذیت کا تکلیف پہنچانے کا غم پہنچانے کا ذہنی جسمانی طور پر تکلیفوں میں ڈالنے کا وہ سلسلہ اپنی جگہ پر بڑھتا رہا ایک وقت وہ آیا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کے حکم پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی پیاری سوہنی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشاہ کی طرف ہجرت کر گئے اور یہ حبشاہ کی طرف ہجرت کرنے کے واقعے کو علماء نے بڑے پیارے انداز سے لکھا اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے موقع پر اپنی پیاری شہزادی کو سیدنا عثمان کے ساتھ حبشا کی طرف ہجرت کے لیے بھیجا تو پیارے آقا بڑے مغموم تھے فطری تقاضہ بھائی سے باپ کے اور کریم مصطفیٰ جیسے بابا جان ہوں سیدہ رقیہ جیسی سعادت مند بیٹی ہو نوری بیٹی ہو نورانی بیٹی ہو تو آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی اللہ تبارک کا وطلا وجل ان کے درجے خوب بلند فرمائے ایک روایت میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی فرمائی ان کا حوصلہ بڑھایا کہ بابا سے دور جا رہی ہیں وطن سے دور جا رہی ہیں پھر سیدہ فاطمہ جیسی بہن سے دور جا رہی ہیں سیدہ زینب جیسی بہن سے مکے کی مبارک وادی سے دور جا رہی ہیں، جہاں بچپن لڑکپن پن گزرا وہاں سے دور جا رہی ہیں. تو میرے میتھے محبوب نے کس طرح سے دل جوئی کی آپ نے اشاد فرمایا بےکھے پریشان نہ ہو اللہ تبارک و نے تمہیں یہ شرف بخشا یعنی سید عثمان اور سیدہ رقیہ دونوں کو دیکھ کر کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اللہ ابراہیم اور سیدنا لوت علیہ سلاۃ والسلام کو اپنی خاندان کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کا حکم فرمایا تھا اس کے بعد تم پہلا جوڑا ہو جو اسلام کی خاطر اس طرح سے ہجرت کر رہے ہو قربان جاؤ شیخ طریقہ تمیر علیہ سنت کے پیارے نگران تشیل چکے اللہ الحمد اللہ ماشاء اللہ تعالی تعالی میں ما ما جی. ما سیدہ کی ذات کے وہ مبارک پہلو کہ جو مختصر پیش کرنے جی. کی صحیح کر رہا تھا اور ہم پہنچے تھے کہ اس پر کہ سیدہ کا سید رقیہ ردی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا عثمان غنی ربی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر جو حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور ہجرت پاک جب آپ جانے لگی تو سرکار صلی اللہ علیہ <سلام> وسلم <سلام> کے مبارک یقینا غم بھی تھا کہ بیٹی جا رہی ہیں اور مدنی قافلہ بھی جا رہا تھا جو مہاجرین کا مگر سرکار نے جو ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی جوئی بھی فرمائی <سلام> تسلیاں دی, <سلام> دی میرے آپ مولا نے اور پھر سیدہ کا مصطفیٰ کریم سے جدا ہو کر جانا اللہ اکبر کبھی <سلام> <سلام> اللہ, اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ بیٹی کا والد صاحب کو چھوڑ کر جانا یہ بھی تو ایک اللہ حالات میں بیٹی بھی جاری ہے اللہ, اللہ, اللہ اور جو کچھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا بعض واقعات تو اس سے آپ کی جو شہزادیاں تھیں ان کے دل بڑے غمزدہ تھے اللہ, اللہ وہ کیفیت دیکھ دیکھ کر بڑی سردہ ہوا کرتی تھیں دل جلاتی تھی ابا اب یہ کیا ہو رہا ہے اللہ اللہ, اللہ, اللہ تعالی ان کی قربانیاں کو بلند آمین فرمائے آمین آمین اور ان کے درجے بلند فرمائے آمین, آمین للہ ہمیں بھی سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ آج ہم ان مقدس ہستیوں کے تذکرے کر رہے ہیں تسکرے سن رہے ہیں اور اس میں یقیناً ہمارے لیے سبق کے اور ہدایت کے کئی مدنی پھول ہیں اور ایک خاص کر یہ بھی ہے کہ کفار جو ہوتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو بڑی اذیت دی ہے بڑی ازیت دی ہے ان کی ازیتیں اگر آپ نے پڑھنی ہیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا جو ابتدائی دور ہے اس میں پڑھیں اس کے بعد بھی تو اللہ کریم ہم سب کو اپنی پوزیشن کو پہچاننے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا آمین کریں آمین آمین اور ان مقدس ہستیوں کے تذکرے کرتے رہنے کی توفیق عطا آمین آمین کریں آمین آمین خاتون جن فاطمہ زارا رضی اللہ تعالی عنہا کا اگرچہ زیادہ ان کو الحمدللہ شہرت حاصل ہے لیکن ظاہر ہے کہ سرکار کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہزادی حضرت ام کلسب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کی شہزادی ہیں سیدہ رخصتی کے متعلق میں چاہوں گا کچھ مدنی فول آپ سے ملے کہ جہاں حضور پاک صاحب صلی اللہ علی وبارک وسلم تشریف لے گئے بدر کے میدان میں اور پھر سیدہ کی یہاں طبیعت کا ناساز ہونا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں کو سرکار کا یہ فرما دینا کہ آپ یہیں ٹھہریں اپنے بچوں کی امی کی عیادت کریں جو بنت رسول اللہ تو تھی اپنی جگہ پر مگر یہاں بھی کتنا پیارا پہلو ہے کہ شوہر نامدار اگرچہ کتنا بڑا مارکا تھا مگر حضور سیدم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عثمان کو یہیں ٹھہرائے رکھنا اور پھر سیدہ کی تیمار داری کے لیے روکے رکھنا پھر مشیت خدا سے ان کا انتقال ہو جانا پھر حضور کو اس کی خبر پہنچنا کیا فرماتے ہیں ذرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی اقدامات ہیں اس میں سدھا حکمت ایسی ہیں جو جس سے ہماری سوچے تو نہیں پہنچ پاتی مگر آن آن یہ آن نبی آن پاک آن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ امت کے لیے تعلیم ہے امت کے لیے تربیت ہے بیٹیوں پر شفقت ہے اور خدمان غنی وزیر تعالیٰ عنہ کے کردار میں بھی اتنی خوبصورتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ علیہ, اللہ علیہ, اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عظیم مقصد کے تحت تشریف لے جا رہے تھے پر بھی آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ سلم کی حکم کو فوقیت دی آپ کی رضا کو اور آپ کی خوشی کو فوقیت دی اور پھر سرکار کا کرم اتنا ہونا کہ مالک شریعت ہیں کہ کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزبۂ بدر میں نہیں تھے لیکن آپ کا شمار بدری صاحبۂ کرام میں کیا جاتا ہے اور مال گنیمت سے آپ کو بھی حصہ دیا گیا کہ آپ اگرچہ مدینے میں تھے مگر تھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ تو یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے بے شمار مشباق ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے آمین، آمین اور غور و خوص کرنے کی توفیق عطا کرے عشق و محبت کے ساتھ سنیں عشق و محبت کے ساتھ پڑھیں اور عشق و محبت کے ساتھ سوچے نا تو بہت کچھ لطف آئے گا اللہ کریم ہم سب پر رہم فرمائے جی آمین آمین آپ کیا سنا رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات حاضر مدینہ کی کا ایک کلام ہے شادی مبارک کا منا نے کیا دل بے چ زیارت میں کیا دل بے چین کا ہے ارمان مدینے یا رسول اللہ چلے مدینہ کو لے رضا سب چلے مدینہ کو میں <متصفی> نہ جاؤ ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤ میں نہ جاؤں میں نہ جاؤ ارے خدا نہ کرے کیونکہ جانو دل ہو شیر سب تو مدینے پہ Yeah, yeah. مدینے میں چمشی بد ہیں مدی میں مدر چمشی بدکا ہیمدین ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا مجھے بھی لوگ ستا ہیں میں بھی آؤں گا میں اگر چمین مدینے والے مدار Ta <laughs> میری امید بدھاتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آپ کے جتنے غریب وہ جیتنے بھی غلام آپ کے جتنے بھی غلام آتے غلام آ لا لیا میں بھی آم, بھی غلام آکا میں اگر چہو کمیرہ تیرا ہوش <تصفح> <حش تصفح> ہے <شاہ> مدینہ <تصفح> مجھے ڈر پہ پھر ملا لا مدنی مدینے والے غلام آپ کے جتنے غریب گو پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب گو پھر بھی غلام آ تے گے ہے میں بھی نہ کوئی بھلے گئے پھر بھی مجھے سرکار کاج بنائے جب کیا غلام آ کے جیت دے بستی بو گردی گلام آ تیز جا تے ہیں دیہ غلام فرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر اپنی تو رٹ حضور ہے آنا ضرور ہے جاتے ہیں میں اب تو ایسا ہے کہ صرف ماہ رمضان ہی میں دنیا بھر سے آشی نے رسول نہیں حاضری دیتے بلکہ تو شاید پورا سال ہی حج کے علاوہ بھی یعنی پہلے حج ہی کا موسم ایسا تھا کہ جس میں پہنچنے والے پہنچتے تھے پھر آہستہ آہستہ ماہ رمضان اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ماہر ابی الاول اور اب اگر دیکھا جائے تو پورا سال ہی بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے کوئی جہاں سوالی ہے اور سوالی کے لیے سوال کرنے کے لیے وہاں جانے ضروری نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ کسی ایسی ہے کہ جہاں سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہنچتا بھی ہے اور قبول بھی ہوتا ہے ناد سفر میں نہ کوئی کام کھلے پھر بھی مجھے سرکار بول تو عجب کیا پھر بھی مجھے سرکار بلا تو عجب کیا عاشقوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے لو عشق کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں محبت کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں ایک عاشق کے رسول جب مدینہ منورہ کی طرف چلتے ہیں تو یہ سوچ کر واپس پلٹ آتے ہیں کہ میں وہ زمین پر پاؤں کیسے رکھوں جس زمین میں میرے آکا آنا فرماؤں حق حق حق حق حق حق حق عزت امام مالک ربی اللہ تعالی انہوں گھوڑے پر سواری نہیں کرتے تو فرماتے کہ اس زمین کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے کیسے رو دو جس زمین میں میرے آکا جلوہ فرما ہو اپنے اپنے عشق کے انداز ایک عاشق کے بارے میں سنا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی فرضی واقعہ بھی ہو لیکن اپنی اپنی عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہے وہ چلے مدینے کی جانب بڑے ترپتے تھے مدینے کو آخر بلاو آئی گیا کہ میں مدینے چلا چلے مدینے جاتے جاتے ایک نہر کے پاس سے گزرے غالبت پانی بہ رہا تھا دیکھا تو سامنے سے بکریوں کا ریور دوڑا ہوا آ رہا تھا پیاسا کر باہر آ گئی تھی ان کی خوب پیاسا تھا نا وہ سائڈ میں ہو گئے بکریوں کا ریور تو بالکل جیسے کہ پیاس کے مارے ان کی ہلتے بری تھی کا بس اب گرتے کے گرتے اور اس پہ ان کو پانی مل گیا پانی میں گئے اور جا کر انہوں نے پیاس بجائی پیاس بجھانے کے بعد جو انہوں نے بکریوں کا جو پانی میں حال دیکھا نا تو ان کی اپنی کیفیت ہے اللہ کہ جس طرح یہ پانی کے لیے ترس رہی تھی اسی طرح میں مدینے کے لیے تڑپ رہا ہوں ان کو پانی مل گیا یہ پانی میں پہنچ گئی اب یہ جو کچھ ان کا حال ہے کہ سر مدینے میں جاؤں تو میری بھی تڑپ بدل جائے Allah. Allah. Allah. Allah. میں ہی اچھا سید شاہتا رحمۃ اللہ تعالیٰ جن کے صوفی بزرگ ان کا یہ واقعہ ہے اچھا انہوں نے اپنے رسالے جو شاہ جو رسالو ہے نا اس کا پوری نظم لکھی ہے اس پر یہی ہے ہاں بالکل یہی کہ انہوں نے قصد کیا مدینے کا اور اس طرح سے یہ کسی جگہ پر اچھا یہ میں سنا تھا اور بیان بھی, بھی کرتا ہوں ایک دفعہ کیا بھی ہے لیکن مجھے پرٹیکولرلی یاد نہیں تھا اچھی رہنمائی کیا بڑے پائے کے بزرگ ہیں عبداللہ بٹائی رحمت اللہ تعالیٰ بڑا نام ہے ان کا بابو الاسلام سندھ اور بڑے ان کے عقیدت مند ہیں بڑا دربار ہے ان کا اب اپنا اپنا عشق ہے اپنی اپنی محبت ہے اور ہوتا ہے کوئی کوئی آیا پا کر چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تج سے گلا نہیں اپنا اپنا نصیب ہے کبھی ہوتا ہے کہ پاس والے یہ رس کیا جانے دور سے بھی سلام ہوتے ہیں تو سب اپنا اپنا انداز ہے نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج اس کے رسول ہے ایک شیر یاد آ رہا ہے ان کے چشمے کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا ذوق سفر ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک سبحان اللہ ان کے چشم میں کیا ہے تر ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے <تصح> دربار تک جائیں گے <تصح> اس کا پہلا شعر ہے نا ہاں اس سے طرز ملے گی ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی سرکار کے در تک, تک جائیں گے اک بار جب بھی اجازت ملی ہم بھی ہم بھی سرکار کے دربار تک جائیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے چشمے کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا ذوق ہم اقبال جب بھی اجازت لیں ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے صحیح یہ پورا کلام ہے اقبال اقبال صاحب کا اور کلام کا پہلا شیر اصل میں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے بہت پیارا کلام ہے یہ سبحان اللہ و بحمده سبحان شاید یہ سیکھے فاصلوں کو کلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے لیکن یہ دوسرا کلام ہے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کستن بھٹک جائیں گے نکل جائیں گے بس یہ سب شاعروں کی اپنی کیفیت ہوتی ہے اپنا ایک وجدان ہے ان کی ایک اپنی وہ ہم تو یہی حصے زن پر ہی ان پر بات کریں گے کہ اس طرح کی ہوتی ہے تو ہوتا ہے سب باتوں اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے قلم چل رہے ہوتے وہ ہے نا کہ وہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے یہ بھی لکھنے والے لکھا مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینہ بھی دیکھا ہے. نادیدہ, نادیدہ بھی نادید اصل میں وہ ہے نا بصارت کھو گئی ظاہری آنکھوں کا نور نہ را. بصیرت تو سلامت ہے میرے دل کی آنکھیں تو سلامت بربان لگی ہیں لگی تو مدینہ تو واقعی دیکھنا تو دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینہ کا سفر اور میں نم دیدہ نم دیدہ یہ تو یوں اب میرا خیال ہے شاید مدینہ منور آزاد اللہ شرف و تازیمن میں حاضری وہاں کے فضائل اور وہاں کی جدائی وہاں کی رفاقت وہاں کا فراق یہ ایسا عظیم شہر ہے کہ اس سے اتنا عشق ہے لوگوں کو اتنا عشق ہے کہ کس نے کس کے عشق میں کیا لکھا ہوگا جو آکا اور آقا کے مدینے کے عشق میں لکھا ہوگا اللہ، سبحان اللہ، سبحان کوئی اللہ کیا اللہ. کسی کے فراق میں رہے گا جو اللہ اور اس کے رسول ازل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فراق اور مدینہ کی فراق میں لوگ روتے ہیں تڑپتے ہیں بلکتے ہیں اچھا پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ چلے گئے تو پیاز بجھ گئی ایسا بھی نہیں ہے تپشے دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ, نہ دیا اے اے اے اب کہاں جائے گا نقشات تیرا میرے دل سے تے میں رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا یعنی مدینہ ہی منورہ زادل اور شرف و تعظیمن ایک ایسی مبارک زمین ہے ایک ایسا مبارک شہر ہے کہ وہاں پر میں صرف لوگ سرکار کی زیارت کو جاتے ہیں صلی اللہ کہ وہاں مدینہ مدینہ میں میرے آتا جلوہ جلو فرما ہیں وہاں آتا کی مسجد ہے مدین مسجد نبوی شریف اللہ دا دا اور اس کے لیے لوگ جاتے ہیں نہ کوئی آبشار ہیں نہ کوئی ایسی کوئی جس کو ظاہری طور پہ جیسے لوگ دنیا میں شہر ہوتے ہیں کہ جناب یہاں یہ بنایا ہے یہ بنا ہوا ہے وہاں ایسی کوئی شی آپ کو نظر نہیں آگی وہاں تو بس مدینہ تو پھر مدینہ ہی ہے مدینہ مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ لوگ مدینہ صرف مدینہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں آکا کے دربار کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور ایک کیفیت ہوتی ہے کہ سرکار کے روزے انور پر حاضری ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں رو رہے ارض کر رہے ہیں اور مطلب میں آپ کو بتاؤں آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہاں بیٹھے ہوئے بولے رہے مطلب بات کرتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے کیا شان ہے نبی صلی اللہ وسلم یعنی ہزاروں معاشی رسول مسجد نبی شریف میں موجود ہیں اور سرکار صلی اللہ وسلم سے ہر کوئی اپنی حالت سنا رہا ہے زبان سے کلام بھی نہیں کر رہے زبان سے کلام بھی نہیں کر رہے کلام نہیں کر رہے زبان سے کلام نہیں کر رہے اور ایک زبان سے بھی کلام نہیں کر رہے کوئی میم میں بول رہا ہے ان کا چیز بس پہ رکھی گیوں کے کرو کرنا ہے پریشانی آکا پریشانی ہے برقاعی مہربانی ہوتا نا اب آ بھیجنا نہیں تو کوئی پنجابی میں بول رہا ہو کوئی انگلش میں بول رہا ہوگا کوئی اردو میں بول رہا ہوگا کوئی عربی میں بول رہا ہوگا کوئی مختلف زبانوں بولنا آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل ہے جو جانور کی بولی سمجھ کیا بولیے وہی پرتے چولیاں سب کی بولیاں سب کی آؤ بازار مستفا کو رے آؤ بازار مستفا کو رے چھوٹے سیکھے وہیں پچلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ چلے سیکے وہیں پچلتے ہیں کیا باہر ہے کیا دربار ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ کریم آج شزادیے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میں آج سوی شب کو ایسا کرم کر دے اللہ کریم اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری یہ عرض ایسی قبول ہو جائے کہ وہاں سے حاضری کی اجازت مل جائے آمین آمین آمین اس آس پہ جیتا ہوں کہہ حق حق حق دے کوئی کانوں میں تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں آم مقدر عرصہ ہوا اتار مدینے نے سدا آہم کا عرصہ ہوا اچار مدی نے جانکا ہے اسے غالات نے یو یوں خونے ارمان کیا ہے اسے حالات نے نکھنا یوں خونے کیا تو یہ بس جب بلائیں گے آ انشاءاللہ جن کا مقدر چمکاؤ کو سا ملا جن کا را را مقدر چمکاؤ کو ملا بخت ور نے یو در پر آ کر بخش شکا سامان کیا بخت ورن نے یو در آ کر بخش شکا سامان کیا سبحان دعا کرتے رہے انتظار کرتے رہے آقا کی بارگاہ میں یہ بھی بڑی کیفیت کی بات ہوتی ہے ارے کتنا مزہ آتا ہے بظاہر دیکھے ہم عرض کرتے چلے جا رہے ہیں مگر بلاوا نہیں آ رہا مگر امید ہے جو ٹوٹے گی نہیں حق کیوں ٹوٹے گی کس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں باشا با. باشا با. اس کی بارگاہ میں کہ جن کی بارگاہ جن کی جن کی شان میں اعلیٰ تو لکھتے ہیں کہ سرکار میں نہ لاہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے آرگاہ مانگیں گے کہ مانگنے کا مانگنے کا شور دے دے جو بھی نہ کلیم کا تصور نہ خیال تور سینا میری آر محمد میری جستجو مدینہ اللہ کتنا ہوتا مطلب کہ مدینہ ہی مدینہ ہے اللہ بس بارگاہ سالت سے ایسی لا اور وابستگی اور ایسا تعلق نصیب فرمائے جو بس ٹوٹے نہیں اور جمع آخری ہونا تو بس ہم مدینے میں بدلاؤ ایسا دے ال کی میں پوتا میں سا گے ال کی میں مے پوتا بابا کوئی شان فرمانے نہ کلیم نہ کلیم کا تصور نہ خیال تور سینہ تو کلیم سے مراد یہاں ظاہر تو یہی ہے کہ مسا حضرت مسا کلیم اللہ علا نبینہ علیہ السلام وسلام ہیں تو ان کا تصور کیوں نہیں ہے ان پر تو ایمان لانا شرط ہے ضروریات ہے میں سے دیشتر. ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے یہ کرتا. ہے کسی شاعر کا شعر نہ کلیم کا تصور نہ خیال ہے تور سینا تور سینا یہ بھی وہ مبارک پہاڑ ہے جہاں کلام اللہ تعالیٰ سے کرنے کی سعادت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شعر تھوڑا مصرا کھٹک رہا ہے میرے کو خصوصاً یہ الفاظ نا کلیم کا تصور درست فرمائے ناظرین بھی اس کو اب اسے رجوع ہی سمجھے اور اس کو آپ کہہ دیجیے میں نے یہ جو شعر پڑھا یا مصرا پڑھا میں اسے رجوع کرتا ہوں آہ، آہ آہ آہ یہ اس کو یوں ہے کلیم کا تصور ہے خیال تور کا تصور ہے خیال تور سونا میری آرزو محمد میری جستجو جو مدینہ ایک بار پھر کہہ دیجئے ہے کلیم کا تصور ہے خیال تور سینا میری عارض محمد میری جس جو مدینہ خیرہ یہ اسد حاجی اسد مدنی نے بتایا نہ کی جگہ ہے اس طرح پڑھتے ہیں سائی بھائی ماشاء جزاک اللہ خیرہ معذرت انٹرفیئر کر دیا ہم نے آپ کی یہی آمد تو ہمیں ادھر بھی بچاتی اور ان شاء اللہ وہاں بھی بچائے گی آپ کو شہزادی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید سید الرقیہ رضی اللہ تعالی انہا کی شب مبارک ہو خیر مبارک آپ کو بھی مبارک تمام ناظرین کو بھی مبارک ان قریب جلوس کے بھی مناظر دیکھیں گے انشاءاللہ <سلوز> <سلوز> <سلو> جی انشاءاللہ اللہ سلو عل حبیب صلی اللہ جلوس کا منظر بھی ایک نظر دکھائے بابا جلوس بھی تیار ہے سیدار مدینہ میں الحمدللہ اب آپ کی بھی تیاری ہو رہی ہے پسند آج میرا آمین مدینہ جا رہا ہے اللہ اللہ جی <تصفح> <اللہ علیہ وسلم> <تصفح> <دی، تصفح> وہاں جلوس <تصفح> کے مناظر ماشاءاللہ دکھائی دکھائے جا رہے ہیں <تصفح> مدنی چینل کے ناظرین آج میرے آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سید رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شب... شب مبارک ہے آپ کا وسال مبارک انیس رمضان و مبارک کو مدینے منورہ میں ہوا تھا جی آپ وہ ہیں کہ جن کی تیمار داری کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدین منورہ میں ہی رہنے کا اپنے حکم فرمایا تھا اور آپ غزۂ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے جی ذرا جلوس کی طرف چلیں جلوس کیا کہہ رہے ہیں صلو صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. آج الحمد للہ عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں شہزادی رسول بی بی سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم عرس کے سلسلے میں جلوس رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی ترکیب ہے الحمدللہ للہ اللہ ماشاء اللہ تو گیارہ بج کے انیس منٹ کیونکہ انیس سے نسبت ہے انیس رمضان مبارک الحمد ہم یہاں جمع ہو چکے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ میر السنت کے اس جلوس رقیہ جی میں گی شامل ہو جائیں گے ان شاء اللہ ہماری آواز آ رہی ہے ہماری آواز آپ تک آ رہی ہے جمین لبک لبیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناظر دیکھیں ہیں انشاءاللہ وہاں سے بھی ابھی جروس کی تیاری ہے اور آپ بھی اب ذوک و شوک کے ساتھ انشاءاللہ. چل پڑے اور خوب نارے لگاتے رہیں شہزاد یہ رسول مر حباب مر شہزاد, مرخ شہزاد مرخ یہ رسول مر شہزاد مرخ یہ رسول, مرخ مرخ شہزاد مرخ شہزاد مرخ یہ رسول شہداد رسول سیرت رک مرحبا سیرت رقیہ مرحبا مرحبا ہجرت رقیہ مرحبا ہجرت رکا ہجرتے رک با صبر رقیہ ررق با عظمت رقیہ مرحبا مرحبا عظمت رقیہ مرحبا مرحبا, مرحبا, مرحبا, مرحبا, مرحبا را مرحا مرحا نسبتے رکا مرحب مرحبا مرحبا رکا مرحا مرحب <تصفح> نسبتے رکا مرحا مرحبا نسبتے رکا مرحب مرحبا شہنا رسول مرحبا رسول مرحبا. مرحبا. مرحبا. مرحبا. مرحبا. رسول مرحبا مرحب نسبت رکا نسبت مرحبا نسبت مرحبا مرحبا ہجرت مرحبا مرحبا ہجرت مرحبا مرحاب مرح سیرتے رک نسی بتیں رکیبت رکا مرحبا شہزادی رسول مر شہزادی رسول شہزادی رسول مرحبا ابا مر آئے نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ابلا اللہ اللہ ابلا اللہ نور کی سرکار سے نورکا نور کا نور کی سرکار پایا دوشا کی کر سے پایا دوشا کا نسل پاک میں ہے بچا کا پاک میں ہے بچا نور کا روک شہزادی داد من مرحبا من ہبا سی دا رو میامتے رقا مر با رپا چ رقب مر ریا ہر ہبا مرحبا سو جائے اس مرحبا ہر ہبا مرحبا سرے رکا ہر ہبا مرحبا سو جائے عثمر مر ابا ہجرتے رکی ہر ابا حسمت رقم ہر حبامر ابا نسبتے رقی ہر ابام رپاطے رکی میا ہر مائی سے مصطفا ہر ابا مائی ابا نور کی پیر سے پایا دوشالہ نور کا نور کی پیر سے پایا دوشالا نور کا نور کی ترکا کا or it's all اہلے سنت کا ہے پار اصحا بے مجور اہل سنت کان پار اصحا دے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ر مرحب مرحبا تیر تے رک مرحبا مرحبا ہجرتے رک مرحبا مرحبا حضمتے رک مرحبا مرحبا نسبت روپیہ مرحبا مرحبا بل بے مصبا مرحبا مرحبا عظمت روپیہ مرحبا مرحبا سسرے روپیہ مرحبا مرحبا تو جائیں عثم مرحبا مرحبا بن بے مرحبا مرحبا, مرحبا <led phil herself> زا گرحبا مرحبا طیبا تاگرا مرحبا مرحبا دیتے مصطفی مرحبا مرحبا سگرے رخیا مرحبا مرحبا مرحبہ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اور کی سرکار سے پار محمد مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین مختلف مقامات پر جو اسلامی بھائی جمع ہیں مدنی مذاکرے میں آئیے محتقفین کے تاثرات و جذبات ملازہ کرتے میں ماہر رمضان المبارک کے, کے لیے حاضر ہوا ہوں و مبارک میں ماہر رمضان المبارک کے اتباف میں حاضر ہُوا ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے کچھ ایسی چیزیں جس چیز کا پتا ہی نہیں تھا جو جس سے نماز فاصل ہو رہی یہاں آ کر جو بہت کچھ سیکھنے کو ملا میں جب یہاں پر اتخاب میں آیا میں نے دو تین دن بعد دونوں نفیل شکران کی ادا کی ہے غلط یہاں شکر مجھے اتنے پیارے ماحول کے اچھے ماحول کے اندر کہ اگر میں باہر رہتا تو شاید پڑھد نماز بھی قدا ہو جاتی تو کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے میں پہلے نماز اتنی پابندی سے نہیں تھا باتا. کبھی پڑھی کبھی نہیں ادھر الحمد پانچ وقت کا نماز, نماز پڑھ رہے ہیں تین اگلے سے کھانا کھانے کی جو سنت ہے نا اس پر یہاں پہ پابندی سے عمل ہو رہے ہیں اس سے پہلے پابندی سے عمل نہیں ہو رہا تھا زندگی جو عام دنوں میں گھر کی ہوتی ہے وہ دوسری ہوتی ہے یہاں جو فضا مجنما رہتے ہیں الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے روزے ہو گئے میں نے پانچ کی پانچ نماز ادا کی یہ میری زندگی کا حصہ پہلے نہیں مجھے پتا میں نے کتنی پڑھی تین پڑھی چار پڑھی اب مجھے پتا یہ سارا روزے میں نے ادھر رکھے اور میں نے بعض مات پانچ نمازیں ادا کی نمازیں پوری پڑی جا رہی ہیں یہاں روزے پورے رکھے جا رہے ہیں پوری پڑی جا رہی ہے یہاں پر سستی نہیں ہے یہاں پر جب میں آیا مجھے اب ان کا نہیں پتا تھا کتنی رکاوت ہوتی ہے کیا فضلت ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ روزہ ہے کہ ایک بھی نماز تک بھی اولا کی نہیں چھوٹی میری اور ایک بھی رکعت نہیں چھوٹی ہے سب سے مین چیز تو پاک ہے ہماری نماز ہے جو ہماری بالکل درست نہیں ہوتی بدنی قائدہ پڑھایا جاتا ہے تنفظ کے ساتھ بھی الحمد ہم نے پڑھا ہے الحمد یاد کیا ہے فیضان مدینہ میں جتنی محنت ہو رہی ہے شاید کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جو میں عبادتیں کیا کرتا تھا ریاضتیں تھی اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا تھا اخلاق پیور اللہ کے لیے مطلب ہم نے عبادت کرنی ہے جو بھی نگرانی کا جو بیان تھا اس سے متعلق تھا اور الحمدللہ بڑی نیتیں بنی ان شاء اللہ ہم کو چھپائیں گے اور تمام جو بھی عمال کریں گے لوگوں وہ چھپ کے کریں گے بالکل آدھے سے زیادہ تو اس میں ریا ہوتی تھی ابھی ماض اللہ ابھی چلا تو زین بنا کے بس نیکیاں چھپانی ہے شراب تو امول خواہش سے اس کے بارے میں بہت کچھ آتا ہے شراب ہر برائیوں کی ماں ہے بندہ شراب چھوڑ دے تو بہت کچھ فرق آ سکتا ہے معاشرے میں برائیوں کی ماں جو شراب کے موضوع پر کتاب ان شاء اللہ اس کو خریدوں گا بھی اور جو ہے نا اس کو تقسیم بھی کروں گا انشاءاللہ شاء کی برائی کتاب میں نے خود نہیں پڑھی پہلے میں خود اس کا مطالعہ کروں گا پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ جو دوسروں کو مطلب تلقین دوں گا انشاءاللہ میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ میں وہاں جا کر میں دوستوں کو بھی بعد دوں گا اور سائیں جو کتاب ہے سنت گئے کچھ بانٹوں گا سب سے بڑی بات جو ہے ایک تو ماں باپ کا جو ہے سمجھانا اور ایک کامل ولی کا سمجھانا ایک روحانیت کی بڑی اس میں اثر انداز ہوتی ہے جن بندوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کی عزت کیا چیز ہے دعوت اسلامی ان کو بابا کی صحبت سے سب بندوں کو پتہ چل رہا ہے دا کیسے ماں باپوں کی عزت کی ہے ایک تو یہ ہے کہ میں داری کی نیت کی اور ان مستقل کی شریف ان مستقل سے جاؤں گا ان شاء اللہ ان شاء اللہ میں کو مدنی قافلے میں جاؤں گا ان شاء میں تین دن کے قافلے میں جو ہے عید سے جو ہے ان نیت ہے اور جائیں گے ان دوسروں کی اصلاح کے لیے ان چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں مدنی قافلے میں جاؤں گا چاند رات کو دن کے مدنی قافلہ میں سفر کرنے کی نیت ہے ہر مان جو ہے نا دن قافلے کی نیت کی ہے کہ کریں گے پر جامع کی نیت بھی کی ہے کہ ان شاء اللہ جامعہ داخلہ لیں گے ابھی انشاءاللہ چاند رات کو سات دن کا دن گورف بھی کروں گا نماز گا کے لیے ان میں پانچ نمازیں پڑھوں گا اکیلی نہیں جاؤں گا ان دوسرے اسلامی بھائی کو تین چار اسلامی کو ساتھ لے جاؤں گا ان جب بھی نماز پڑھنے جاؤں گا ان ایک دو اسلامی بھائی دوستوں کو نماز پڑھنے کے لیے ساتھ لے کے جاؤں گا جا کر وہاں پر بھائی نماز پڑھوں گا پڑھوں گا اور تعداد کی بھی پابند کروں گا انشاءاللہ شاء زندگی کے رولز ریگولیشن کافی چینج کریں گے بس تھا ڈرائیور پہلی دفعہ آیا پہلی دفعہ ہی آئے ہر چیز اچھی لگی ہے ارادہ تو میں نے فیضان کیا تھا لیکن دوستوں نے کہا کہ یہاں سے بہتر ہے کہ ہم میں جو کریں گے نا اس میں بڑی ہے یہاں پر ہیں دکان ہے میرا میں بیٹھ کر وہاں پر دعوت دوں گا نیکی دعوت دوں گا جو بھی میرے پاس دوست آئیں گے ان کو کہوں گا بھائی نماز پڑھو کفل مدینہ لگا کر رکھو بس میں نماز ہی سیکھی ہے جی میں نے کھ ہی نہیں سکھا پہلے ساری زندگی ڈائوری کی گزاری ہے جی سال پینتالیس ہو گیا ڈائوران نماز اتنے آ کے سیکھی سہل کوئی نہیں دین نہیں لگا ہر چیز پہلے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ انتیس سال زندگی کے جب میں آ رہا تھا وہ پوچھ رہے کہاں جا رہا ہوں میں نے کہا کہ میں نے مدینہ جا رہا ہوں پچھلے سال میں دس دن کے لیے مہینہ جا رہا ہوں بھائی آپ ہیں اپنا کاروبار میں چھوڑ دوں گا میں فیلان متیاں اپنی زندگی دے دوں گا ہری پگڑی والوں سے مجھے سخت چڑھ تھی کیونکہ جب بھی ہمارے گاؤں میں وہ آتے تھے دعوت تبدیلی کرنے تو وہ آتے تھے تو چڑ آتی تھی لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ ان سے اتنا عشق ہو گیا کہ وہ مجھے یہاں پر کھینچا یہ نفرت محبت میں یوں تبدیل ہوئی کہ مدنی چینل کا جو مذاکرات جو میں دیکھتا ہوں اس سے اور ہری پگڑی والوں جو, جو سمجھاتے ہیں کس طرح سے ان کو کس طرح سے کرو تنگ کرو لیکن وہ بدلے میں وہی وہ, وہ نہیں کرتے بدلے میں اتنا پیار کرتے ہیں کہ بندہ خود ہی ان کا ہوتا ہوتا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا تو تنگ کرتے تھے کیونکہ وہ جو جب بھی دعوت دیتے تھے ہم ان کو اگنور کر کے چلے جاتے تھے لیکن ان کا وہ جو بار بار پھر بھی سمجھانا سمجھانا سمجھانا اس قدر سمجھانا کہ بندہ خود ہی نرم ہو جاتا ہے تو وہ نرمی نرمینا ہمارے اندر نرمی نرمینا آگے وہ نرمی اتنی کی جائے گی ہم مدینہ اس طرح آگے باب المدینہ اللہ تعالی علی محمد کیا فرماتے ہیں ناشکا نے رسول کے جذبات و تاثرات پر آپ کچھ ارشاد فرمائیے ہے ماشاء وہ رنگا رنگ تاثرات ہیں رمضان کا اعتقاف کرنے آیا ہوں اب یہ پورے کا آیا ہوں ادورے کا آیا ہوں یہ وزات نہیں ہوتی یا تو کہنا کہ ہم پورے ماہ رمضان کا احتکاب کرنے آیا ہوں تو پتا چلے یا پچیس دن کے ماہ رمضان کا احتکاب کرنے آیا ہوں ماشاء اللہ کچھ پورے ماہر رمضان والے ہوں گے بلکہ ایک تعداد پورے ماہر رمضان والے ہیں. کچھ آگے پیچھے دو چار دن ہو گئے ہوں گے کسی کے اب وہ آخری دس دن والوں کی بھی ایک تعداد شاید پہنچ گئی ہوگی کوئی دس کے بجائے بارہ دن کوئی تیرہ دن کوئی گیارہ دن اس طرح آ جانا چاہیے تاکہ جگہ مل جائے صحیح جگہ ملے آپ کی مرضی کی اب مرضی کی جگہ تو مرضی کا یہ ہے مدینہ اس کا مسئلہ یہ کہ کم و بیش شاید دو ہزار کے آس پاس آخری اشرے کے متقفین کے کارڈ بن چکے ہیں انیس سو سے زیادہ ہو چکے ہوں گے وہ ایک مجالیس اور دیگر ذمہ داران کی طرف سے جو پہلے سے آلریڈی تے تھے کہ وہ آئیں گے وہ ان کا شاید آنا بھی باقی ہوگا اور پتہ نہیں وہ جو ایسے ہی بغیر اطلاع کی ہاتھ میں بیٹھ جائیں گے ان کا ان کا رش اجیو ہو جائے گا ان کو جو بغیر اطلاع کے بیٹھتے ہیں نا ان کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کارڈ بنوانے چاہیے تاکہ جو بھی انتظامات میں پکانے کے تعلق سے کہ بھئی مثال کے طور پر دو ہزار ہیں کارڈ تو دو ہزار کا کھانا پکاؤ اب چار پانچ سو ویسے بیٹھ گئے تو ان کے کھانے کا کیا پھر یہ کارڈ والوں کے کھانے پر حملے کریں گے ان کا کھا جائیں گے پھر یہ کہ ان کے جو حلقوں کے بالکل گنتی حساب کتاب تو کوئی ادھر گھسے گا کوئی ادھر گھسے گا ادھر تھوڑا مزہ نہیں آئے تو ادھر وہ داخل ہو جائے گا اس تھال میں بیٹھ جائے گا اس حلقے میں چلا جائے گا تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ بد نظمی ہو اب یہ لوگ سن بھی نہیں رہے ہوں گے وہ بعد میں بھی ضروری نہیں کہ وہ مدنی مذاکرے وغیرہ سنیں یہ وضو خانوں پر ادھر ادھر ان لوگوں کا رش لگتا ہے اس طرح کے شاید لوگوں کا پھر اس میں بھی کھینچ لیتے ہوں گے موتقب ان کو بھی جو کارڈ والے کہ وہ جان نفس راغیب ہوتا ہے مزہ آتا ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں یہ باب المدینہ کے ہوتے زیادہ تر پیسے والے لوگ اور اس طرح کے وہ کھاتے پیتے ہیں جان بناتے ہیں اور دنیا میں مطلب احتکاف کا ڈنکا بچتا ہوگا کہ احتکاف کے لیے گئے ہوئے ہیں عبادت کے لیے گئے ہوئے ہیں الگ کھانے پینے کے لیے اور مزے لے اپنے جیب سے والے کھاتے ہیں لیکن جس طرح بازو قادی کرتے نا ماحول بناتے نا تو اس کی شکایتیں ملتی ہیں تو یہ نہیں ٹھیک اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کے آہداب کے ساتھ بندہ رہے عبادت کرے جو عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرے نہ کہ ان کو بھی کھینچ کے لے جائے عبادت سے محروم کر کے اللہ توفیق عطا فرمائے چلو آپ اتنے سارے ہیں جن کو پورے ماہ کا احتکاب ملا تو ان کا تو کافی ذہن بن گیا ہوگا آپ انفرادی کوشش کرنا جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں میں فجر کے بیان میں انہوں نے کافی نیتیں کئی مرتبہ کی ہیں کہ اب جو آئیں گے نا ہم انشاءاللہ شاء اللہ ان پر انفادی کیونکہ ابھی اتنا سیکھا ہے نا اس کو عملی جامہ پہنا کے لیے انفرادی کوشش کرنے کے لیے ان کے پاس وہ اسلامی آنے والے ہیں کہ اب انہوں نے جو انیس بیس دنوں تک جو کچھ سیکھا ہے نرمی پیار محبت حسن اخلاق اثار قربانی اور اس طرح کے نکی کی دعوت کے انداز اب یہ ہے ہزار اسلام ان کو ملیں گے انشاءاللہ دیکھیں کتنے تیار کرتے ہیں مدنی کافروں کے لیے اب مگر دوران مدنی مذاکرہ ان کو سمجھانے کے لیے مت جائیے گا نہیں تو وہ آپ کو سمجھا دیں گے سموسی جی خوشبو یہ خطرہ ہے ان کو جو فارغ اوقات ہو نا ان میں موقع دیکھ کر انفرادی کوشش کیجیے گا صحتا علی محمد اچھا ہو سکتا تو یہ کہا کہ مجھے تو چیڑ ہوتی تھی ہر امام والوں کو دیکھ کر اور میں تو ان کو تنگ بھی کرتا تھا پھر او... تھوڑا, تھوڑا تھوڑا تنگ کرتا تھا تو اس میں ماشاءاللہ اللہ آپ آ مرحبہ یعنی کہ مدنی بہار ہے یہ بھی ایک کہ آپ یہاں آ کہاں تنگ کرتے تھے کہاں اب شیطان کو تنگ کرنا شروع کر دیا آپ نے لیکن یہ ایک مسئلہ عرض کروں کہ جس جس کو تنگ کیا اسے اگر واقعی اس کو تنگ کیا ہے اس کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کو راضی کرنا ہوگا معافی مانگنی ہوگی ہو سکتا ہے آپ نے معافی مانگی لی ہو تو, تو بہت ہی اچھا ورنہ فون کر کے یا جس طرح بھی رابطہ کر کے اس کو معافی مانگ لینا اچھا ڈرائیور صاحب نے کہا کہ ہم کو تو نہ دنیا کا پتا تھا نہ دین کا پتا تھا یہ ہے محاورہ لیکن تھوڑا رسکی ہے دین کا پتا ہر مسلمان کو اتنا تو ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اللہ تعالی سام سب کو استقامت فرمائے ڈرائیور صاحب کے لئے کروں گا پاپا کہ انہیں تو اب سمجھ جانا چاہیے کہ جو ان کی فیلڈ کے کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کو کتنی کم معلومات ہوگی جو شاید ڈرائیور صاحب کو یہاں کر اندازہ ہوا ہوگا ڈرائیور نمازیں بہت کم پڑھتے ہیں بہت ہی کم بلکہ نماز میں تعاون بھی سب نہیں کرتے ابھی سن رہے ہوں شاید ہو سکتا ہے مدنی چینل ہے پیلا مدینہ میں آپ کو سن بھی رہے ہوں شاید آئیے اب پتہ نہیں متکف تھے یا ویسے تو شیو لائٹ ہے کوئی وضاحت نہیں تھی ڈرائیور اس طرح کا اگر پورا مہینہ ٹیک آف کرے تو یہ ایک یہ مدنی خلاف ایک بس انہوں نے شاید متکف ہونے کا اظہار کیا تھا اگر ہوں تو ہاتھ اٹھائیں اگر یہیں اس وقت ہوں سن بھی رہے ہوں ہاتھ اٹھائیں گے تو بھی نظر نہیں آئیں گے مخلوق محرف اب ذکر ہو رہا ہے تو سو آگے پیچھے بلا لے رہے کہاں آپ کے بارے میں تو باتیں ہو رہی ہے چلو خیر ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کرمپور میں تو معاشرے کے ہر طبقے کو اس وقت ہے کہ عالمی مدی مرک فیضان مدینہ کا بھی رخ کریں اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں اور بغاوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں ان شاء اللہ دنیا اور آخرت کی دھیر دھیر انشاءاللہ ہمارے دامن ڈے ان شاء اللہ ہمارے مدنی چینل نے تو کتنا قسمت کو بدلا ہے جیسے یہ تنگ کرنے کا جنہوں نے کہا وہ بھی تو ہی کہ مدنی چینل دیکھ کر مدنی مذاکرہ دیکھ کر میرا ذہن تبدیل ہوا اور عیسائی بھائیوں کی محبت نے بھی اس میں کافی کے ذہن بنایا یہ تو ہے کہ جو سمجھدار عیسائی بھائی ہوتے ہیں نا وہ کوئی ان سے لڑے تو یہ لڑتے نہیں ہیں کوئی ان کو تنظ کرے تو یہ جوابی طنج نہیں کرتے مسکرا دیتے ہیں اور نرمی کرتے ہیں ان سے ہمدردی کرتے ہیں جو چھیڑتا ہے ان کو ستاتا ہے کہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ بیچارہ ستارہ ہے اس کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم اس کو جنت کی طرف کھینچ رہے ہیں اور یہ مطلب بےچارا ہاتھ رکھنے نہیں دے رہا تو یہ مزید کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو جنت کی طرف لے چلو بھی تو یہ ہم سب نے کرنا ہے یا کوئی ہم کو کچھ بول دے داڑی کو دیکھ کر کوئی ہنسی چھٹے کسی کو اماما دیکھ کر کوئی پھبتی کسے یا کچھ بھی کرے آپ نے اس سے ہمدردی کرنی ہے کہ یہ بےچارا مطلب یہ یعنی کہ ہم کو سمجھتا نہیں ہے اس چیز کو تو ہم سمجھائیں گے تو سمجھے گا ہم غصہ کریں گے شور مچائیں گے تو وہ مزید ہو سکتا گناوں کے دلدل میں پھنستا چلا جائے دستہ چلا جائے تو اس کے کوئی بھی ہم کو ستائے کوشش یہی جی کرنی چاہیے کہ غصہ آ بھی گیا تو کنٹرول کرے اور اس سے ایسا کوئی بھی انداز اختیار نہ کرے کہ وہ مزید ہم سے دور ہو جائے سمجھنے اور سیکھنے کے لیے یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی جو نرم مزاجی کا درس دیتی ہے پیار کا درس دیتی ہے درگزر کا درس دیتی ہے اس کے فوائد آپ کے سامنے ہیں کہ اگر دعوت اسلام بھی یہ درس نہ دے نرمی پیار محبت اور در گزر اور اس طرح کا درس نہ دے تو یہ تو جو بھی ان کو اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا سامنے سے ریپلائی کرے گا تو لڑ پڑیں گے جب لڑ پڑیں گے تو پھر تبلی کہاں سے ہوگی کہ نیکی کی دعوت کہاں سے ہوگی اور یہ مطلب کہ سمٹ سمٹ کا فیلانے مدین اور سنتوں کے مدنی ماحول کی طرف کیسے بڑھیں گے تو یہ وہ تربیت ہے کہ جس کا جس کا پانا یہ انشاءاللہ اصلاح معاشرہ میں بہترین کردار ادا کرے گا پھر جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاتے ہیں پھر الحمدللہ عشق رسول کے ایسے جام ان کو بھر بھر ملتے ہیں کہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے گھروں میں بھی آپ جائیں گے نا تو آپ کو ہو سکتا ہے گھر میں بھی بھائی بہن چیڑا ہے آپ کو ام اللہ املا بن گیا مولانا مسئلہ تو بتاؤ یا بولیں گے آپ کو اسٹی تھوڑی بھیجاتا امول بن کے آ جاؤ مسجد کی روٹیاں نہیں توڑنی ہے کھانا ہے تو بھی نرمی ہی کرنی ہے کہ وہاں ہم کو مزید روٹیاں کھانا سکھایا نہیں ہے حلال روزی کمانے کا ہی ذہن ملا ہم کو گس میں ضرورت حلال روزی بھی کمانی ہے ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے سب گھر والوں سے اس نے سلوک کرنا اچھا برتاؤ کرنا ہے نرمی سے وہ تنگ کرے نا تو آپ کا جواب تنزیہ نہ تنزی ہو یا گسیلا نہ ہو نہ مار دھاڑ والا ہو اب نرمی کریں گے تو گھر میں انشاءاللہ مدنی ماحول بن جائے گا ورنہ نہیں بنے گا جھگڑے کرو گے تو نہیں بنے گا